استاد ابو مصعب سوری فک اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیت العالمی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد جاری ہے سلطنت عثمانیہ کا ذکر ہو رہا تھا آج انشاءاللہ اللہ ہم سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ اور ان کی فتوحات اور ان کے سنہرے دور کا تذکرہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دروس کو جاری رکھے اور قائم و دائم فرمائے ہماری مصروفیت اور مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے والد خلیفہ سلیم اول کی وفات کے بعد تخت سلطنت پر بیٹھے ان کے خلافت کی ابتدا نو سو چھبیس ہجری بمطابق پندرہ سو بیس عیسوی میں ہوئی ہے انہوں نے سینتالیس برس حکومت کی ہے اور یہ عثمانی سلاطین میں سب سے طویل حکومت کرنے والے خلیفہ ہیں خلیفہ سلیمان قانونی کا عہد سلطنت عثمانی سلطنت کا سنہرا دور تھا خواہ جہادی کاروائیوں کے لحاظ سے دیکھا جائے یا تعمیراتی علمی ادبی اور عسکری پہلو سے ان کی حکومت کا اور ان کے دور کا جائزہ لیا جائے تو سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی کا جو زمانہ ہے یہ عثمانی سلطنت کا نقطہ عروج تھا انتہائی ترقی اور انتہائی عروج کا زمانہ تھا یہ سلطان سلیمان یورپی سیاست میں بے پناہ اثر و رسوخ رکھتے تھے کیونکہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے سلطان اور بادشاہ تھے ان کے زمانے میں سلطنت اسلامیہ عثمانیہ میں خوشحالی اور امن و سکون کا دور دورہ تھا سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں تاریخ سلاطین آل عثمان کے معلف قرمانی لکھتے ہیں کہ سلیمان قانونی ترابزون کے شہر میں پیدا ہوئے اس وقت ان کے والد سلیم خان رحمہ اللہ تعالی ترابزون کے والی یا گورنر ہوا کرتے تھے والد نے اپنے بیٹے سلیمان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی بچپن سے ہی انہیں علم و ادب کی محبت علماء، ادبا اور فقہا کی قدر دانی کا سبق انہوں نے یاد کرایا سلطان سلیمان رحمہ اللہ تعالی علماء کا بہت ہی زیادہ احترام کیا کرتے تھے سلیمان بچپن سے ہی سنجیدگی اور وقار میں مشہور تھے چھبیس سال کی عمر میں تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے تمام کام نہایت سوچ سمجھ کے کیا کرتے تھے جو بھی کام کرنا ہوتا تھا اس میں کبھی بھی جلدی نہیں کرتے تھے بلکہ سوچ وچار کرنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا کرتے تھے اور پھر جب کوئی فیصلہ کر چکتے تو اس کو کسی صورت واپس نہیں لیتے تھے